بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک وسلم الدرس ثانی دوسرا سبق المدرسه استاد عین حامد حامد کہا ہے فیصل و فیصل سیاتی بعد قلیل ان شاء الله وہ کچھ دیر بعد آئے گا ان شاء الله ریتہ وہ وہ يدخل الحمام میں نے اسے دیکھا اور وہ داخل ہو رہا تھا وہ حالیہ ہے اس حال میں کہ وہ داخل ہو رہا تھا حمام میں المدرسه وائن حمزہ فیصل بہو وہ کلاس سے نکل گیا ہے اس حال میں کہ وہ اپنی کتابیں اٹھائے ہوئے تھا وہ کلاس سے نکلا ہے اور اس نے اپنی کتابیں اٹھا رکھی تھی رجع میرا خیال ہے کہ وہ ہاسٹل کی طرف واپس چلا گیا ہے وہ آویت خود المست تھا میں मैंने उसे کلینک में داخل होते हुए देखा है اللہ مریض بیمار ہے المدرستا شفا اللہ متا رجا من مکہ مق... تا یا اخوانو اے بھائیو تم مکہ سے کب واپس آئے رجعنا رجا سے ہم گزشتہ رات آئے کہ ہم یعنی گزشتہ شام کو کل شام کو ہم واپس پہنچے خرجنا من مکہ تا تب شم ستا ہم مکہ مکرمہ سے نکلے اور سورجلو ہو رہا تھا وہ یہاں بھی حالیہ ہے اس حال میں بھی سورج طلوع ہو رہا تھا وسلنا طیبہ تیزیبہ اور ہم طیبہ تیزیبہ میں مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے ناس بعد صلاح ظہری اور لوگ مسجد سے کی نماز ادا کرنے کے بعد نکل رہے تھے تقبل عمرتكم المدرس استاد تکب اللہ عمر اللہ تم سب کا عمر قبول فرمائے اقرا حدیث المختوبہ یا معاویت اے معاویہ بورڈ پہ لکھی ہوئی حدیث کو پڑھو معاویہ یقف و یقرا معاویہ کھڑا ہوتا ہے اور پڑھتا ہے جس میں پڑھو پڑھو اس حال میں تم بیٹھے ہوئے ہو ان و آنا میں چاہتا ہوں کہ میں پڑھوں اس حال میں کہ میں کھڑا ہوں یعنی میں کھڑے ہو کر پڑھنا چاہتا ہوں کماتشہ پھر ایز یو لائک کمات جس طرح تم چاہو انہوں صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اس حال میں کہ وہ مسجد میں تھے تو آپ نے فرمایا دو رکعتیں پڑھو دو رکعتیں ادا کرو استاد الان میں اب تمہارے لیے سبق کی وضاحت کر کرتا ہوں سبق کی یعنی تشریح کر رہا ہوں فس ماحو تو تم سنو بولا سعی وانا اشراہ اور تم کچھ نہ لکھو حال میں کہ میں سبق کی تشریح کر رہا ہوں سبق جب یعنی میں سمجھا رہا ہوتا ہوں تو اس وقت کچھ نہ لکھا کرو یا کچھ نہ لکھو جب میں سبق کو ایکسپلین کر رہا ہوتا ہوں آتی ہے بہت سے معنوں کے لیے. ان مانوں میں سے ایک دراصل اکیل تریب تنہا سم نہ اللہ کیسے میں نے اسے नहीं دیکھا واؤ القصمن جر میں سے منہ من من اخرا اور تمہاری طرف یعنی لیجیے دیگر مثالیں واو ہال کی مقصد یہ سیر کا ماتا ابیوان میرے ابو فوت ہوئے اس حال میں کہ میں چھوٹا تھا دخلت المسجد والامام میں مسجد میں داخل ہوا اور امام رکو کر رہا تھا اس حال میں یعنی کہ لا وانتا نہ کہاؤ اس حال میں کہ تم سیر ہو یعنی تم پہلے ہی پیٹ تمہارا پہلے ہی پیٹ بھرا ہوا ہو لا اللہ تم, تم, تم شاید تم لوگ سمجھ گئے ہو شاید آپ سمجھ گئے ہیں حاصل آنا مثال یا تو مثال پیش کرو وابی اتف کی اے ایوب ایوب ایوبت وشتو اشیاء میں بازار گیا اور بہت سی چیزیں خریدیں اور کچھ چیزیں خریدیں احسن تھا شابش ہاتھ مثال الاول قسم،, قسم یا معاویتو اے معاویہ قسم،, قسم کی مثال پیش کرو ما اللہ قسم میں کبھی غیر حاضر نہیں ہوا احسن تھا ہاتھ مثال الاول ہال یا خیصل خیسل دخلۃ المسجد والام مسجد میں داخل ہوا اور امام خطبہ دے رہا تھا المزرسنت ہاتھ مثال یا یونسو. یونسو. اور مثال پیش کرو یونس العلم میں نے علم حاصل کیا اس حال میں کہ میں بڑا تھا یعنی بڑی عمر میں تھا احسن احسنت آگے پھر کسی اور سے گفتگو ہو رہی ہے احسنتا آپ نے بہت اچھا جواب دیا ہے یعنی شاہ باز آگے عبید اللہ ایک طالب علم کا نام ہے اس سے مخاطب ہو کے استاد کہہ رہے ہیں یا عبید اللہ ہی. یت وابلحالی کوئی آیت ذکر کرو جس میں حالیہ ہو ابید اللہ جسم اللہ اجماعد یقیناً وہ ہو جنہوں نے کفر کیا اور وہ مرے اس حال میں کہ وہ کافر تھے اس حال میں کہ وہ کافر ہوں یوں کہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر لانت ہے اللہ کی اور فیصلوں کی اور تمام لوگوں کی المدر یعنی ہے تعالی وهم عبادللہ، عبادللہ، تعالی وهم کی اس فرمان میں یہاں واو حالیہ ہے وہم باقی کا تین منٹ رہ گئے من تو کیا کوئی سوال ہے واویہ تو مواویہ نام لبیا سوال جی ہاں میرے پاس ایک سوال ہے الحرب الحرم کا معنی کیا ہے واحد حرامن ہے یعنی محرمن کے معنی میں معاویتھ المدرس اور استاد نکل جاتے ہیں یہ جی کہتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمارین تمرین کی جمع مشقیں تمرین رقم واحد مشق نمبر ایک عجیب آنے آنے والے سوالات کے بارے میں جواب دیجیے اینا فیسل فیسل نے حامد کو کہاں دیکھا فلحما راہو فی الحمام نمبر دو سوال اینبہ حمزہ کہاں گیا رہستی رحبہ حمزیت صفی متا خرجت من مکہ, تا ومتا وصل المنورة تا طلبا مکہ سے کب نکلے اور وہ مدینہ منورہ کب پہنچے ظہر الحدیث کس نے حدیث پڑی وہ کون ہے جس نے حدیث پڑھیت معاویت الحدیث تھا مانا فل آیت الوار فل ال... ترسی ال اور ان کا مانا کیا ہے اور اس کا واحد کیا ہے الحرم ای المحرمون و الحرام حالی و حالیہ کی آنے والی مثالوں پہ غور کیجیے حج توانا حج کیا اور میں چھوٹا تھا, اس حال میں میں چھوٹا تھا دخلت میں مسجد میں داخل ہوا اور لوگ اس سے نکل رہے تھے ماتر رضول نائمن آدمی مر گیا اس حال میں کہ وہ سو رہا تھا سویا ہوا تھا آش جدی میں ممیعتی آمن میرے دادا زندہ رہے 100 سال سے زیادہ وما توانا صغیرن اور وہ فوت ہوئے اس حال میں کہ میں چھوٹا تھا طلبت العلم وانا متزوجن میں نے علم حاصل کیا اس حال میں کہ میں شادی شدہ تھا لا تقرأ اسحیفت وانت تمشیف شارعی اخبار مت پڑو اس حال میں کہ تم شرک میں چل رہے ہو اور تعالی ولا تقرأ ابو سرات وانت تم سکارا تم نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو مميز واو العطف من واو الحال واو عطف کو واو حال سے الگ کیجیے جملہات الاتیہ آنے والے جملوں میں واختن واحدن ایک خط رکھیے ایک یعنی لائن لگائیے تحت واو العطف واو عطف کے نیچے و خطائیں تحت واو حالی اور دو خط دو لائنیں لگائیے واو حال کے نیچے خرج المدرس من الفصلی استاد کلاس سے نکلا و ذهب الى مكتب المدير اور وہ پرنسپل کے افس گیا دخلت عند المدير وهو يكتب ما پرنسپل پہ داخل ہوا مدیر کے پاس گیا منع کریں گے اس حال میں کیوں لکھ رہے تھے ہاں اس میں پہلے میں واضح بروا وا ہے دوسرے میں واضح بروا والیہ ہے داخلہ حامد ان داخلہ حامد انتحسن الفصل حامد الماویہ الحسن کلاس میں داخل ہوئے و اور استاد سبق کی تشریح کر رہا تھا واضح بروا وا یہاں واؤ حالیہ ہے لیکن ہاں حامد الحسن یہاں جو واؤ آ رہی ہے ہوں الگ اور فرینچ فرانسیسی یہاں بھی واؤ واو عطف ہے جہان میرے پاس جہاند جہان وبکی میرے پاس لڑکا آیا اس حال میں کہ وہ رو رہا تھا وا حالیہ ہے وہ راجا واقو اور واپس گیا اس حال میں کے وہ ہنس رہا تھا رجا سے پہلے واؤ واوف ہے اور جو واو ہے وہ واو حالیہ ہے داخلہ اسماعید الح داخلہ اسماعید المساجدہ سوری مسجد داخلہ داخلہ اسماعید المسدہ داخل اسماعیل مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ امام سورہ فاتحہ پڑ رہا تھا نمبر چار ای نو اکل ہر واؤ کی قسم کو متعین کیجئے مما وارا فی جملہ عطیہ تھی اس میں سے آ, یعنی آ, الگ کیجیے اس میں سے جو, وارد, آ, جو کچھ وارد ہوا ہے آنے والے جملے میں وآنا لا سنة سنة اللہ کی قسم میں ایک دن بھی غیر حاضر نہیں ہوا آ, اس حال میں کہ میں تندرست ہوتا نہ اس سال اور نہ گزشتہ سال اس حال میں کہ میں تندرست ہوں یعنی تندرست ہونے کی حالت میں میں ایک دن بھی غیر حاضر نہیں ہوا میں نے ایک دن بھی غیر حاضری نہیں کی یہاں وہ آنا صحیح ہُن وا ضبر وا جو ہے یہ کسمیا ہے اور آگے وہ آنا صحیح میں حالیہ ہے اور میں وا واوف ہے نمبر پانچ <تصفح> جملت ممّا نیچے آنے والے ہر جملے کو مکمل کیجئے جملۃ حالیت مناسب مناسب جملہ حالیہ کے ساتھ و جملۃ اسمیت اور جملہ اسمیا کے ساتھ یعنی وہ جملہ اسمیا بھی ہو یعنی وہ جو جملہ حالیہ بنانا ہے وہ جملہ اسمیا ہونا چاہیے پورا جملہ ہونا چاہیے یعنی کہ اور جملہ فیلیا نہیں بلکہ جہاز جدہ پہ, پہ پہنچا یخرجون والناس رجونا فل المطار اس حال میں کہ لوگ ایئرپورٹ میں ہوائی اڈے میں داخل ہو رہے تھے حج انا شاب میں نے حج کیا اس حال میں کہ میں جوان تھا رعت المدرس ہوا میں نے استاد کو دیکھا اس حال میں کہ وہ ایک اخبار کوئی اخبار پڑھ رہے تھے ماتا امی میرے چچا فوت ہوئے ماتا امی واہ کبیر اور وہ بڑے تھے یا واہ ہوا شاب خراج تم مدینہ تھی میں شہر سے نکلا و ان خائفن اور میں ڈرا ہوا تھا یا وَالنَّاسُ خَرَجْتُ مِنَ تو وَالنَّاسُ المدینہ تھی کہلیں نا اور لوگ سوئے ہوئے تھے وسلطر اور میں ریاض نے پہنچا وَالنَّاسُ ناسو فِي الْمَسَاجِدِ اور لوگ مسجدوں میں نماز پڑھ رہے تھے یا کہ یوں کہلیں خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَأَنَا تھی وہ ان وَأَنَا ہن انا نمبر چھ اجال کلا جملات سے ہر جملے کو مما یاتی تن تن مضمون میں سے ہو یعنی اپنی طرف سے ہو آپ کے اپنی انشاء اپنی بنائی ہوئی عبارت ہو وہ جملہ مثال کے طور پہ فشار تو چل رہا تھا سرک پہ بس میں آپ نے بنا لیے کوئی جملہ راہ میں نے آپ کو دیکھا اور آپ سڑک میں چل رہے تھے سڑک پر یعنی کے انا کہ, لیں کہ درستو انا میں نے یہ کتاب پڑھی اس حال میں, میں المدرس فلفسل المدرسو ہاں دخل تو فلفسل ولم درس بدر على صبور تھی المفرو دخل تو فل مدینہ تھی ولفروین شمسطا گروبو خرج تو المکی اسی طرح انا یہاں ہم کہہ سکتے ہیں انا حج تج و انا صغیر میں نے حج کیا اس حالت میں چھوٹا تھا چھوٹی عمر میں ہی کچھ لوگ اپنے والدین کے ساتھ حج کر لیتے ہیں یا اے تمر نے عمرہ کیا نمبر سات یت الب المدرس واقف اس حال میں کہ وہ بیٹھا ہوا ہو واقفن من یا یوں کہ, اس, حال میں کہ وہ ہو من اس لیے کہ یہ بات یقینی ہو جائے کہ وہ جملے کو سمجھ چکا ہے لطتاخم انفاہ میں اس کے یعنی سمجھنے کے کنفرم کرنے کو اشفاق, ول اشفاق, کا اشفاق درنا کسی سے کس طرح کا کام کرنا کہ اگلے کو اس پہ ترس آ جائے یعنی خوف زدہ ہونا ڈر جانا الْفَرْقُ اور ان دونوں کے درمیان فرق پادے ہوگا منل مثال یعنی آنے والی دو مثالوں سے لا اللہ بخیر اے ارجن یون بخیر شاید وہ خیریت سے ہے یعنی میں امید کرتا ہوں کہ وہ خیریت سے ہے یہ جو لا اللہ ہے لِ ترجیح یہ ترجیح کے لیے امید ظاہر کرنے کے لیے اور لا اللہ مریدن شاید وہ بیمار ہے اے اکشا پورا مریدن یعنی مجھے خطرہ ہے کہ وہ بیمار ہو اللہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ وہ بیمار ہو یعنی مجھے اندیشہ ہے کہ وہ بیمار ہوگا اب یہاں دونوں جگہوں میں دونوں جگہوں میں لا اللہ استعمال ہو رہا ہے پہلا لا اللہ امید ظاہر کرنے کے لیے اور دوسرا اندیشہ ظاہر کرنے کے لیے مارا تفید الجمہ العادیہ تھی لال کیا فائدہ دے رہا ہے آنے والے جملوں میں لا اللہ کا ناجحن شاید تم کامیاب ہو ترجیح امید لال فیل ہو چکا ہوں یہ کیا ہے اس کو امید تو نہیں کہیں گے اس کو اندیشہ کہیں گے خوف اندیشہ ڈر لال شاید امتحان آسان ہو یہ ترجیح ترجی ہے لا لہتان صاحب شاید امتحان مشکل ہو یہ آ... ترجی نہیں بلکہ اشفاق ہے ڈر جانا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الدا جو بادہ شاید میں حج نہ کر سکوں اپنے اس سال کے بعد یہ لاء اللہ امید ظاہر کرنے کے لیے نہیں بلکہ اندیشہ ظاہر کرنے کے لیے ہے اخرى تمہاری طرف ہیں دیگر مثالیں دیگر لیجیے دیگر مثالیں بھی سنیے ہونا کم اسمفم اس میں فیل ہے الیکم الیکم اخرى لیجیے دیگر مثالیں بھی سنیے اس کا اپنا مانا ہے یہاں کسی چیز کی مثالیں نہیں دینا چاہ رہے بلکہ اس جملے کی عربی گرامر کے لحاظ سے وضاحت کرنا چاہ رہے ہیں جو ہے اس میں فیل ہے کا معنی ہے لیجیے کم تمہاری طرف تو یہ فیل کا معنی دے رہا ہے فیل عمر کا اس لیے اس کو اسم الف اس و فی کہتے وسم الفیل, واسم الفیل علی اور اس میں فیل ایسا لفظ ہے جو درارت کر رہا ہو اس پہ جو فیل, پہ فیل کر رہا ہو مطلب یہ ہے کہ غالبہ الفعل کہ ایسا لفظ جس کا معنی تو فیل والا ہو لیکن وہ لفظ جو ہے وہ عربی گرامر کے لحاظ سے فیل نہ ہو مثلاً الیکم ہے ظاہر اس کا ماری مظاہرے تو نہیں استعمال ہوتا یہ تو ہے تمہاری درف ہے اچھا تو اس کو کیا کہیں گے اسم الفیل یا اسم میں فیل غیرانہ اللہ تقبل و علامت بس یہ ہے کہ وہ قبول نہیں کرتا اس کی علامت کو جو فیل کے علامتیں ہیں وہ اس میں نہیں موجود ہوتی لیکن معنی جو ہے وہ فیل والا ہی ہوتا ہے خود اور علیحکا کا مانا ہے خود پکڑ لو لیجیے پکڑی تو کا حادل کتاب یعنی خود حادل کتاب یا اختی اختیل ملائے کا میری بہن تم پکڑو چمچوں کو ملا کر تم کہ جمع ملائے ملائے کا یہ قد المزی ہو اخبار ہو تمہاری جانب ہے یعنی تم پکڑو یعنی مطلب یہ سنو لیکم نسرت الاخبار خبروں کا یعنی مطلب خبر نامہ جس کہتے ہیں نصرت الاخبار خبروں کی نشریات وہ کدال کا آمین اور اسی طرح اسم فی علن استجب یہ بھی اس میں فعل ہے قبول کر کے معنی میں وہ کدال کا آمین اسم فی الن مبنی بیمانہ دس اشیا او ممنوی اشیا چونکہ غیر منصرف ہے اشی آؤ اشی آؤ آؤ آؤ اس طرح یہ بھی ایک جمع ہے سلم لیکن پڑھا کیا گیا اش یافاہ گیارہ نمبر مشک ہارا دعا یہ دعا ہے مستقبل فلمانا اور فلمادی یہاں معنی میں یعنی مستقبل کے لیے استعمال ہو رہا ہے شفاہ اللہ اللہ, اللہ نے اسے شفا دی نہیں بلکہ کیا معنی کریں گے اللہ اسے شفا دے مستقبل میں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے ہے تو شفافی لیکن اس میں استعمال ہو رہا ہے مستقبل کے معنی میں جو کہ فیل مدارے کی خصوصیت ہے تو شفاہ اللہ یا شفا یشفی یشفی اللہ دونوں طرح ٹھیک ہے شفا اللہ حافظ مثال آخر اللہ آ, کوئی اور مثال پیش کیجیے میں نے درس سبق میں سے فیل ماضی کی جو دعا کا معنی آ, جو دعا کا معنی دیتا ہو فیل ماضی وہ ہے رحم اللہ سب فیل ماضی ہیں لیکن دعا کے معنی میں بارہ نمبر حل حلمن سالن کیا کوئی سوال ہے اصل الحال جملتی حل من سالن کا کیا آپ کے پاس کوئی سوال ہے یہ من زائدہ کہلاتا ہے وہ مین شروع دخولیا اور اس کے داخل ہونے کی شرطوں میں سے ہے تو یہ جو ہے من حل من سوال یعنی حل سوالن کیا کوئی سوال ہے من بعد لگا دیتے ہیں یہ کلام کی ساحت و بلاغت کا تقاضہ ہے حل من سوالن تو یہاں جو حل من سوالن کا کوئی سوال ہے یعنی یہاں من جو ہے اس کا کوئی معنی نہیں اچھا من شروع دخول ہے لیکن یہ کسی جسم سے پہلے آتا کب ہے ان اینس بہ کہا نفیون اور انیون اور استفہام کی اس سے پہلے نفی ہو یا نہیں ہو یا استفہام ہو حل کے معنی میں حل کیا کے معنی میں نمبر دو کہ اس کا مجرور نکرہ ہو جو جملن الاکراری اس طرز پہ اس پیٹرن پہ کچھ جملے بنائیے مستعمدن استعمال کرتے ہوئے ال کلمات اللاتی بین القوسین ان الفاظ کو جو دو بریکٹس کے درمیان ہیں ال حل من سوال خبر حل من خبر جدید حل من طالب جدید مزید حل من شی مزید یا حل من مزید حل من جدید کوئی نئی بات ہے حل من جدید حل من خبر سعاد نمبر تیرہ لدیا سعاد میرے پاس ایک سوال ہے مکان لدیہ لداخ جو ہے سل میں لدیا تھا لداخلیا تو لدیا بن گیا لداخ زرخ مکان ہے امدا کے معنی میں ہے پاس کے معنی میں معنیب عالف یا اس کا عالف بدل دیا جاتا ہے یامیر زمیر کے ساتھ کمات ویسا کہ اللہ اور الا کا الف بھی یا سے بدل دیا جاتا ہے چنانچہ الیہ کی بجائے پڑھتے ہیں الیا جب اس کے بعد یا رہی ہو فتح لدئی کا لدیا جب یا رہی رہی اس کے بعد تو پھر جو ہے وہ لداخ کا الف یا سے بدل جائے گا لدیہ ہو جائے گا وہ علی کلام تھا اور آپ لیجئے مثالیں وجہ تو لد میں نے اسے دروازے کے پاس پایا مادہ لدعی کا آپ کے پاس کیا ہے اور پھر تنظیم قرآن مجید میں ہے وَلَدَيْنَا کتاب یم بِالْحَقِّ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے کلار فرحون ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس پہ خوش چلا رہا ہے معد مریض کے تندرست حاطم عطیہ آنے والے افعال کا مادی لائیے یج ملو یج ملو جما یح میلو اٹھانا لو تارا تارا یا خورابو یا کبو یمتے کو نا کا یا انت کا ین اصل میں ہوتا ہے انتا کا یونتے کو تو یہ نتا کا یم سیکو استعمال ہوگا انتہ کا یونتے کو نہیں نا کا یم تکو بولنا ہاتھ مفرد مفرت آتی, آتی آنے والے مفرد اسما کو پیش کیجیے آنے والے اسموں کا مفرد لے کر آئیے یعنی یہ جمع کے الفاظ ہیں ان کا واحد بنائیے ہرومن ہرامن سکارا سکران طرح صحیح ہے المدینہ کہنا بھی, یعنی اور یعنی preposition preposition کے ساتھ بھی اور اس کے بغیر بھی بائیس نمبر ہوتا ہے آپ کے پاس ہے یہ لیجئے دیگر مثالیں اس جمع لحاظ اس جیسی جمع کی جار کی جمع جوارن لڑکیاں یا جار یہ چلنے والی یعنی کشتی چل رہی ہو سمندر میں دریا میں تو اس کو بھی جاریت کہتے ہیں چلنے والی لڑکی کو بھی معاشیتن کی جمع مواشن یعنی جانور پیدل چلنے والے چوپائے دایتن کی جمع دواً دایتن کو دایہ محر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کا محر کیا ہے دوا جمع نادن کی جمع نوادن لیات کی جمع لیالن اب اس سے پہلے ان سارے لفظوں سے پہلے اگر الف نام آ جائے تو پھر آخر میں یا واپس آ جائے گی کیونکہ یہ سارے فیل نافذ سے بننے والے اسم الفائل ہیں ان کی جمع آخر میں جو حرفیلت ہے وہ واپس آ جائے گا سب آ جائے جوارن سے آجائے ال المواشی التوای الموادی اللہ علی حاضل اسماعل مفاعل یہ اسماء مفائل کے وزن پر ہیں غیر رف و ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان میں ان کے آخر میں تنوین آ جاتی ہے فرف وفا و جرم حالت رفع اور حالت جرم جب حرکت آ جاتی ہے ولا تجرب الفتحتی اور ان کو فتح کے ساتھ جر نہیں دی جا سکتی تقول واؤ کے بہت سے معنی ہیں تاً کثیر عارف و للوا آنیہ کثیر میں واؤ کے اور بہت سے معنی معنی پہچانتا ہوں جانتا ہوں جی یہاں سمجھانا مقصود ہے ولا تجرب الفتحتی یعنی حالتِ جرم فتح نہیں آئے گا تاطل واؤ الما آنیہ نہیں آئے گا بلکہ لیکن جب اسلام آجائے یعنی وغیرہ سب ختم ہوا باخردان دے دو ٹیلی فون راجے العالمین